شاید آپ لوگوں تک میری آواز آ رہی ہو آواز صحیح طریقے سے آ رہی ہے آپ کو ٹھیک <تصفح> ہے ہم نے یہاں تک سورخ خاتی کی آئتے پڑی تھیں کہ دینا سراۃ المستقیم سراۃ اللہ ددینہ رحمت علیہ نہ لکھ میں کنا کا ناودیا نستعین نسطین سرات مستقیم یہ آیت ہم نے پڑی تھی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے سرات مستقیم کی اس میں مفسرین حضرات کی رائے مختلف ہے کہ سرات مستقیم سے مراد کیا ہے اس میں مختلف رائے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ مراد سرات مستقیم سے اسلام ہے جو اللہ رب العزت نے راستہ ہمیں دکھایا ہے اسلام کے ذریعے سے وہ مراد ہے یعنی اس سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اسلام کا راستہ دکھاؤ اسلام کے راستے پر ہمیں چلاؤ تو صراط مستقیم سے اسلام مراد ہے بعض مفسرین نے کہا کہ سرات مستقیم سے جو کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ دن و المستقیم اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے تو سراۃ مستقیم سے یہ مراد ہے بعض حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اہ دن سرات المستقیم سرات مستقیم سے مراد کیا ہے ہر وہ چیز جو کہ اللہ کی مندی کا سبب بن جائے تو اس سے مراد سراط مستقیم سے وہ ہے یعنی اے اللہ وہ راستہ ہم نے دکھا اس راستے پہ چلا جس راستے پہ چلنے پر اللہ ہم سے راضی ہو سکے تو اللہ کی رضا مندی یہ کیا ہے یہ سراط مستقیم ہے جب اللہ بندے سے راضی ہو جائے تو بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے تو لہٰذ بندہ پر ہر وقت کامیاب ہی رہتا ہے پھر فرمائے کہ اہ صراط المستقیم صراط مستقیم کی ہدایت دے دے صراط مستقیم کوئی لوگ پہلے بھی چلے ہیں یا نہیں کس, کن کا راستہ ہے سرا تلین انام تعلیم ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام فرمایا سرا تلدین لوگوں کا جن پر تم نے انعام فرمایا پھر فرماتے ہیں غیر ریل مقبوب علی ہند نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے غذ فرمایا جن پر تمہاری غضب ہوئی ہے ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھائے اور ان پہ ہمیں نہ چلائے اچھا آواز کم آ رہی ہے میں چیک کرتا ہوں آہ. پتہ نہیں ابھی آواز صحیح آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے شاید آواز میری آواز آ رہی ہے صحیح طریقے سے ٹھیک ہے تو عنامتا علیہم جن پر تم نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے غزب فرمایا ولب و اور نہ راستہ ان لوگوں کا جن کو تم نے گمراہ کیا اور وہ ظالین ہے گمراہ لوگ ہیں ان سے راستہ خطا ہو گیا اور وہ صحیح راستے پہ نہیں چل پائے تو ان لوگوں کا راستے سے بھی ہمیں اللہ بچا دے اب اس سراط اللہ دین عام میں کون مراد ہے کن پہ اللہ نے انعام فرمایا کہ مسلمان ان لوگوں کا راستے پہ چلنے کی کیا کرتا ہے دعا کرتا ہے اور خواہش کا اظہار کرتا ہے انام علیہم سے کون مراد ہے ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے کہ انعام علیہم سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں اور نیک مخلوق ہے ان میں سے فرشتے بھی ہیں انبیاء بھی ہے شہداء بھی ہے صالحین بھی ہے یہ لوگ مراد ہے فرشتے مراد ہے انبیاء مراد ہیں شہداء مراد ہیں اللہ کے صالح بندے مراد ہے یعنی جو لوگ صالح ہیں جو لوگ شہدہ ہے جنہوں نے جانے دی ہے اللہ کے راستے میں جو انبیاء ہے تو انام علیہم میں یہ مراد ہے اور پانچویں جو گروہ ہے وہ کیا ہے وہ صدیقین ہے جو لوگ سچے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ان کے معاملات سچے ہیں اور اللہ کے ماننے والے ہیں صدیق اور ہر بات پر سچ بولتے ہیں جھوٹ کبھی نہیں بولتے ہیں اس صدیقین بھی اس میں سے کیا ہے یہ مراد ہے تو ایک روایت کے مطابق یہ پانچ طبقے بنتے ہیں اس سے مراد اننتا علیہ مراد ہے اور باقی حضرات کہتے ہیں کہ اس میں سے فرشتے نکال کے فرشتے تو ویسے بھی اللہ کے نیک مخلوق ہے اس پہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں کیونکہ وہ کبھی اللہ کی نفربنی نہیں کرتے لیکن بندوں میں سے انسان میں سے جو مراد ہے وہ چار گروہ مراد ہے امبیا کا ہے شہادہ کا ہے صالحین کا ہے اور صدیقی کا ہے تو ان لوگوں کو اللہ نے کیا انعام تھا علیہم کے تحت کیا فرمایا یعنی ان کو ذکر فرمایا غیر ان مقبوب عالیہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے غضب فرمایا تم نے غضب کیا اسے کا اظہار کیا وہ کون لوگ ہے وہ یہود ہے یہودیوں پر اللہ رب العزت کا غصے کا اظہار ہوا ہے اور ان پر اللہ نے غصہ کیا اور وہ علیہم میں شمار ہے ولاد ظالین سے مراد جماعت نصارہ کا ہے جو تھے ان, ان کو اللہ نے گمراہ کہا کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلے ابھی مغزوب علیہم اور ولاد والن میں کیا فرق ہے مغزوب العالم وہ لوگ ہے جن پر اللہ کا غصہ ہوا ہے یہ وہ لوگ یہ تھوڑا سا لفظ سخت لفظ ہے ولاد کے بجائے مغزوب العلیم کئی لفظ بہت سخت ہے تو ان میں سے وہ لوگ مراد ہے جن لوگوں نے جان بوجھ کر علم کے باوجود سمجھنے کے باوجود اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑا اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیروی کرتے ہوئے غلط راستے پہ چڑھے اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی کو مانتے ہوئے جان بوجھ کر جانتے ہوئے انہوں نے کیا کہ کی غلط راستے اختیار کیا علم کے کی باوجود یہ مخضوب نادیم ہے اور یہ کہ یہود کیونکہ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء بیچ بیچ کے اللہ نے ہر طرح سمجھایا تھا اور ان کے پاس علم بھی تھا سمجھ رہے تھے حق اور باطل کا ان کے بعد کیا تھا یہ ان کو پتہ تھا اللہ کے احکامات کو اللہ کو یہ جانتے تھے جیسے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رے یا رفون کما یعرفون یا ابنا یہ اللہ کے دین کو اللہ کی ذات کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں ایک انسان اپنے اولاد کے بارے میں ہر طرح کا جانتا ہے تو یہ لوگ بھی اللہ کے دین کو اللہ کی ذات کو ہر طرح جانتے تھے جاننے کے باوجود معرفت کے باوجود زد میں آ کر خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہوئے پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی بات جوڑی اللہ کے احکامات کو چھوڑا اور غلط راستے پہ یہ چل پڑے تو ان کو مغضوب عالین کہتے ہیں یعنی ان پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے اللہ رب العزت ان سے ناراض ہے ولب والین سے مراد نصارہ ہے نو ان لوگوں کا راستہ جن جو گمراہ انہوں نے راستہ غلط کیا تو اس میں نصارہ جو تھے وہ دین سے اس لیے ہٹے ہوئے تھے کہ یہ اپنے اس کے دین کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پھیروی کرتے عیسا علیہ السلطلام کی یہ لوگ دھوکے میں تھے تو اس لحاظ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کہا یعنی صحیح راست ان کو نہیں ملا اور غلط راستے پہ چلے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا جو پرانا دین ہے وہی چلے گا کیونکہ اسلام آنے کے بعد باقی ادیان جتنے بھی ہے یہ سارے کے سارے منسوخ ہو چکے ہیں ان کو ہم حق مانتے ہیں لیکن عمل کے لیے وہ باقی نہیں رہے عمل ابھی صرف اور صرف دینی اسلام پہ ہوگا اسی چیز کا کیا کیا جائے گا پیروی کی جائے گی تو اس لحاظ سے دین اسلام آنے کے بعد باقی ادیام جتنے بھی ہیں سارے کے سارے منسوخ ہو چکے ہیں پھر آخر میں جب صورت فاتحہ کو ہم ختم کرتے ہیں اس میں ایک امین امین لفظ کہتے ہیں لفظ امین جو ہے یہ اصل میں یہ کلمہ دعا کا ہے یہ دعا کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں ہم نے دعا مانگی مانگی پھر آخر میں ہم کہتے ہیں آمین, آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لفظ آمین یہ تو ہے اسم لیکن فعل ہے فعل فعل امر ہے اس کو ہم اس میں فیل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں فیل تو یہ اس میں فیل کے معنی میں ہے جیسے کہ روید ہے یہ اس فیل ہے امہل ہے یہ بھی اس میں فیل ہے تو اس طرح کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے تو اسماں ہے لیکن معنی مانا کس کے دے رہے وہ فیل کے دے رہے تو یہاں بھی لفظ امین امین جو ہے یہ اسم ہے لیکن بمانہ فیل ہے بمانہ خیل اس لیے ہے کہ تقبل اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آف قبول فرما ابھی لفظ آمین کہنا یہ کیا ہے یہ مستقل ایک سنت ہے سور فاتح کے اختتام پر یہ ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ابھی اس میں یہ اختلاف ہے کہ اس لفظ کو جیسے کہ ہم امام آمین کہتا ہے ہم بھی آمین کہتے ہیں لیکن احناف کے نیز لفظ امین کیونکہ دعا کا لفظ ہے تو یہ خفیتاً پڑھنا چاہیے اس میں کیا ہے بہتری یہ ہے کہ اس کو ہم سری پڑھے خفیتاً پڑے, پڑے، چپ کے پڑھے اس میں جہر نہ کریں اس لیے ماں وہن فرم اللہ کہ یہ دعا کا لفظ ہے دعا ہے در حقیقت تو دعا کو جب بھی مانگی جاتی ہے اللہ سے دعا تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں یہ ایک مناجات ہے اللہ سے ایک مطالبہ ہے تو مطالبہ ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں چپ کے کرتے ہیں ادو ربکر ام و خفیہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں ہے کہ جب بھی تم اپنے رب کو پکارتے ہو تو تجروں کے ساتھ عجیزی کے ساتھ اور خفیہ طور پر اللہ کو پکارا کرے اللہ سے مانگا کرو دنیا میں بھی یہ رواج ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو سب کے سامنے نہیں کہتا اس کو چپ کے سیٹ پہ کر کے اس کو کہتا ہے کہ میری ایک بات سنو ٹھیک ہے نا اور اپنا مطالبہ پر پیش کرتا ہے چپ اس کو درخواست پیش کرتا ہے یا اس کے دل میں بات کہہ دیتا ہے کان میں کہہ دیتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے یہ چیز مجھے چاہیے تو امام اب امام شافی رحمہ اللہ کے ہاں باقی امت کے ہاں لفظ امین کا جہرن کہنا وہ کیا ہے وہ سنت ہے بہرحال وہ بہتر اس کو سمجھتے ہیں کہ جہرن پڑا جائے ٹھیک ہے نا جی اور حدیث کو دلیل لیتے ہیں کہ جس کی امین فرشتوں کے امین کے ساتھ مل گئی اور اس کے ساتھ یکجا ہو گئی تو لہذا ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو وہ حدیث ان کے لیے دلیل ہے اس میں ایک فرعی اختلاف ہے کہ لفظ امین کو سررن پڑے یا جہرن پڑے افضل نہ افضل کی بات ہے باقی اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے صورت فاتحہ ودین آمین اس پر ختم ہو جاتی ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سات آیتیں اتاری ہیں ان سات آیتوں میں دس چیزیں ہیں ان سات آیتوں میں اللہ رب العزت نے دس چیزوں کا ذکر فرمایا یہ چیز آپ نوٹ فرما لیں دس چیزیں کیا ہے دس چیزیں ہیں لیکن دس چیزیں تقسیم ہو جاتی ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے اور پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے مخلوق کے ساتھ ہے اس صورت کے اندر ٹوٹل دس چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی جو پانچ چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور پانچ چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ ہے جو چیزیں پانچ اللہ کے متعلق ہے اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک الوحیت نمبر دو ربوبیت ہے نمبر تین رحمانیت ہے نمبر چار رحیمیت ہے نمبر پانچ مالکیت ہے تو اللہ کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہے سب سے پہلے علوہیت ہے کیا فرمائے الحمد للہ رب العالمین لفظ اللہ کا ذکر ہے مطلب یہ ہے کہ الوحیت میں اللہ رب العزت کے ذات واحد لا شریک ہے الوحیت کے بعد دوسری چیز کیا ہے ربوبیت ہے اللہ نے فرمایا کہ رب العالمین رب عالمین کا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اس کے ماں سے کوئی پالنے والی ذات کوئی رب دنیا میں نہیں ہے تیسری نمبر پر چیز ہے رحمانیت الرحمن اللہ کی ذات بہت زیادہ مہربان ہے دنیا میں کافروں پر بھی اور مسلمانوں پر بھی اللہ کی ذات کیا ہے رحمان ہے اور چار نمبر پہ ہے رحیمیت رحیمیت صفت ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے روز قیامت میں جو اللہ مہربانی فرمائیں گے رحم کریں گے وہ اپنے بندوں پر مسلمانوں پر کریں گے وہاں پر کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ رب العزت کافر پر رحم نہیں فرماتے پانچویں چیز ہے مالکیت یعنی مالک یوم الدین مالک روز جزا کا روز قیامت کا بدلے کا دن کا وہ اللہ کی ذات ہے الملک یوم عید اللہ اس دن صرف اور صرف اختیار بادشاہی اللہ کی ذات کی ہوگی اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا تو یہ پانچ چیزیں اس صورت میں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے ایک دفعہ پھر سن لیجئے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ الوحیت ہے دوسرے نمبر پہ ربوبیت ہے تیسرے نمبر پہ رحمانیت ہے چار نمبر پہ ہے رحمیت پانچ نمبر پہ ہے مالکیت یہ وہ صفات ہے جن کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اس میں مخلوق کا کوئی حصہ نہیں ہے جو چیزیں بندوں کے ساتھ متعلق ہے وہ, وہ بھی پانچ ہے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ عبادت ہے جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے وہ عبادت ہے اسی صورت فاتحہ میں کہا کہ ایا کنا اب یہ عبادت کا تعلق کس کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ عبادت کون کرتے ہیں اللہ کے بندے کرتے ہیں کس کی کرتے ہیں اللہ کی ذات کی عبادت گزار عبادت کو نندا وہ اللہ کے بندے ہیں دوسری چیز ہے استعانت استعانت جب مدد طلب کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہی کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں اللہ سے کیونکہ بندہ محتاج ہوتا ہے اور اللہ محتاج نہیں ہوتا ہم ہمیشہ محتاج رہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں دوسری چیز کیا ہے اس کے آنت ہے تیسری چیز ہے طلب ہدایت اس کے آنت کا ذکر ہے اس آیت میں اور طلب ہدایت یہ تیسری چیز ہے اس کا تعلق بھی بندے کے ساتھ ہے ہمیشہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ طلب ہدایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک الصراط سے روتن اللہ ہمیں سیدھی راستہ راستے پہ چلا اور سیدھا راستہ ہمیں دکھا چار نمبر پہ چیز ہے طلب استقامت سراط اور مستقیم طلب استقامت ہم مانگتے ہیں صراط الذین نام علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا اور اس پہ ہمیں مستقیم رکھیں اور اس پہ ہمیں دائم رکھیں ان لوگوں کو جو کامیابی ملی تھی اسی وجہ سے ملی تھی کہ وہ مسلسل اللہ کی اطاعت کرتے رہیں چاہے وہ انبیاء ہے شہدہ ہے صالحین ہے صدیقین ہے تو کامیابی جو ہے وہ دوام سے ملتی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہم اللہ کی عبادت کریں باقی ساری زندگی اس کو چھوڑ دیں نہیں ہم نے تعلق بنا کے رکھنا ہے استقامت کے ساتھ رہنا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ اللہ نیکی کے توفیق تو دے دی لیکن اس توفیق کو شامل حال رکھیں اور اس پہ ہمیں استقامت دسی فرما سب سے بڑی بات کس کی ہوتی ہے استقامت کی تو لہذا طلب استقامت بھی یہ وہ امر ہے یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے پانچویں چیز ہے طلب نعمت اللہ سے ہم طلب نعمت کرتے ہیں اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ علام تعلیم جن پر تم نے انعام فرمایا وہی انعام ہمارے اوپر بھی فرماؤ وہ انعام کیا ہے اللہ نے کیا انعام فرمایا ان کے اوپر وہ انعام یہ ہے کہ اللہ نے ان کو صوراعتی مستقیم پر چلایا اور ان کو صورافی مستقیم پر استقامت نصیح فرمائی یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو اللہ ہمیں بھی یہ نعمت نصیح فرما تو طلبی کیا ہے نعمت یہ بھی بندے کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کس سے اللہ کی ذات سے تو یہ پانچ چیزیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہوا یعنی بندے کے ساتھ جو بندوں کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں پانچ ان کی ایک دفعہ پھر سن لیں سب سے پہلے عبادت ہے یا کا دوسرے نمبر پہ ہے اس ہم اللہ سے مانگتے ہیں و کا نس تیسرے نمبر پہ چیز ہے وہ طلب ہدایت احبن صلاحت المستقیم پھر طلب ہدایت کے بعد ہم کیا کرتے ہیں طلب استقامت کرتے ہیں سر یہ طلب استقامت ہے اور پانچویں چیز ہے طلب نعمت انعام طل جن پر تم نے انعام فرمایا اسی راستے پہ ہمیں جاری اور ساری رکھے اور استقامت نصیب فرمائیں تو یہ دس چیزیں ہیں جو جس پہ یہ صورت پوری کی پوری کیا ہے مشتمل ہے دس چیزوں میں سے پانچ کا تعلق اللہ کے ساتھ اور پانچ کا تعلق کس کے ساتھ ہے یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے تو اس لحاظ سے جو صفات اللہ کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے ہیں اور جو عاجز بندے کے صفات ہیں وہ یہی ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ سے عبادت اللہ کی عبادت کیا کرے اللہ سے استعانت طلب کرے اللہ سے ہدایت طلب کرے اور اسی طرح طلب استقامت کرے اگر اس سے کوئی نیکی ہو رہی ہے تو پھر اس کو استقابت مانگے اللہ سے اور پانچویں چیز نعمت کی طلب کرے نعمت سب سے بڑی یہی ہے کہ صراط کے مستقیم پر اللہ ہمیں چلائی رکھے تو اللہ تعالی سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے ہمیں بھی نواز دے یہ ہے صورت فاتحہ آخر میں لفظ امین کہنا یہ بھی کیا ہے یہ بھی لفظ امین پر حقیقت یہ کیا ہے اصل میں اسم ہے بمانۂ خیل ہے یعنی اس کا مانا ہے کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما تو لفظ آمین کہنا ٹھیک ہے نا جی اس میں پھر یہ اختلاف حدیثوں میں آتا ہے کہ جہرن پڑھنا چاہیے یا اس کو سرن پڑنا چاہیے کچھ لوگ جہری پڑنے کا کیا ہے یہ قائل ہے ٹھیک اور کچھ احناف حضرات جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو سرری پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا کو لوگ کیا پڑھتے ہیں سرری پڑھتے ہیں یہ ہے سورت فاتحہ کی مختصر سی تفصیل اور اس کی تشریح ہے باقی انشاءاللہ پھر صورت بقاعد سے ہم کل شروع کریں گے تو زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ تو نصاب بھی پورا کرنا ہے دس پارے ہیں اگر زیادہ تفصیل میں گئے تو شاید نصاب پورا نہ ہو سکے تو یہ توڑا توڑا کر کے ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ شاء اللہ اس کو چلائیں گے اگر آپ کا کو کوئی اس میں سوال ہے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ کے دیکھ سکتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں ایک پانچ منٹ تک اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے تو میں ابھی اجازت چاہتا ہوں تو میک کو میں ایک قومے فری کر دیتا ہوں آگے اگر کسی نے کلاس پڑھانی ہو یا کوئی درس دینا ہو تو اس کے لیے ان ہم موقع دیتے ہیں واخر الدعان الحمد رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ tout ça là